اللہ على محمد کما صلی تعلیٰ ابروحیم ربنا کما بارک ابروحی موالا حمید اللہ حسنت خرتی عذاب النار ربنا آتنا باللدنک رحمتاً وحیئ لنا من امرنا رشداً ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی اللہ آخرت وقنا وقینا عذاب النار ربنا آتنا باللدنک رحمتاً وحیئ لنا من امرنا رشداً لا الہ الا انت سبحانکا انی کنت من الظالمین حسبنا اللہ و نعم یا قیوم رحمتی کامداللہ ولا ولا آج پچیس سپتمبر دو بائیس کو سنڈے کے دن ہماری یہ قرآن کلاس نمبر ون تھرٹی ون کا اسٹارٹ انشاء اللہ الانفال کی آیت نمبر فورٹی تھری سے ہوگا سورت الانفال کا جو میجورٹی پورشن ہے وہ غزوہ بدر سے ریلیٹڈ ہے وہی گفتگو اب آگے چل رہی ہے آیت نمبر فورٹی تھری سے اسٹارٹ کرتے ہیں اور یاد کرو جب اللہ تعالی نے آپ کو کافروں کا لشکر خواب میں تھوڑی تعداد میں دکھایا اس کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے حوصلے پست نو. مسلمانوں کو نہیں پتا تھا کہ ہزار کا لشکر آ گیا اور ہم تین سو تیرہ ہیں آٹھ تلوارے ہیں گھوڑے بھی نہیں ہیں اتنے اور باقی لوگوں کے پاس تو ویسے ہی ڈنڈے ہیں وہ تو میں نے بتایا تھا کہ وہ تو ابو سفیان کے کافلے کے لیے مسلمان نکلے تھے راستے میں اللہ تعالیٰ نے مرزانہ طور پہ یہ نبیلاسام کو بشارت دے دی کہ نہیں اب آپ کو ہم ابو جال سے ٹکروائیں گے جو ہزار کا لشکر لے کر آ رہا ہے وہ آیا اس لیے تھا کہ ابو سفیان کے قافلے کی حفاظت کرے ابو سفیان اپنے قافلے کو لے کر نکل گئے سمندر کے کنارے اور ان کا آمنا سامنا ہو گیا تو اب مسلمانوں کو تو نہیں پتا تھا کہ سامنے لشکر کتنے حوصلے پست ہو جاتے ہیں جب یہ پتا چلے کہ تین گنا بڑا لشکر اور وہ اصل سے لیس ہے دنیا کو تو اللہ تعالیٰ نے اس باپ کے ساتھ جوڑا ہوا ہے اب یہ دیکھیں بڑا سخت فتوار ہے یہ بات اگر ہم خود کر دیں تو لوگ کہیں گے یہ تو گستاخی کر دی آپ نے صحابہ کرام کی اور ان صحابہ کی کہ جن سے افضل ہے ہی کوئی نہیں ہے صحابہ بدر ان سے بڑھ کر کسی کا ایمان ہو ہی نہیں سکتا لیکن یہ جذباتی باتیں ہیں جو آپ کو لوگ بتاتے ہیں ہر طبقے میں ہر طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں اب نبی الاسلام کو اللہ تعالی نے خواب میں ان کی تعداد کم دکھائی اور اس کی ریزن اللہ تعالی بتا رہا ہے ولؤ ا را اگر اللہ تعالی آپ کو وہ لشکر بڑا دکھاتا جتنا کہ وہ تھا لفشیل تم تو تم ضرور ہمت ہار دیتے ڈسپلن لوز ہو جاتا کہ یار ہماری تو تیاری نہیں ہے یہ کیا ہو گیا اچانک ہمارے اوپر یہ جنگ تھوم دی گئی ضرور تم ہمت ہار دیتے والا تالا ذا تم امر اور ضرور تم اس امر میں اللہ کے حکم میں جھگڑا کرتے کہ کوئی اور راستہ نکل آئے جنگ کچھ لوگوں نے کیا بھی اولا اللہ, اللہ سلم لیکن اللہ تعالی نے اس معاملے میں تمہیں بچا لیا اور بچایا کس طرح کہ وہ تعداد کثرت میں نہیں دکھائی قلت میں دکھائی تاکہ حوصلے پست نہ ہو الصدور بے شک وہ تو سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جاننے والا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو بتایا کہ کس کا ایمان کس لیول کا ہے سب کچھ صرف ایمان کی بنیاد پہ نہیں چل رہا ہوتا اسباب پہ بھی نظر ہوتی ہے لیکن مسلمان کا ایٹیچیوڈ یہ ہے کہ اسباب پورے اختیار کرے جتنے گیون سرکمسٹانس میں ہے اس کے بعد مسبب الاسباب کے اوپر نظر رکھے صرف مسبب الاسباب پہ بھی نظر نہ ہو صرف اسباب کے اوپر بھی تکیہ نہ ہو اد یوری کمو ہم ادل تقی تم فی قلیلا اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے دکھایا تمہیں لشکر کفار جب کہ تمہارا مقابلہ ان سے ہونے والا تھا تمہاری نگاہوں میں قلیل و یوکلی کم فی اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی ان کی نظر میں تھوڑا دکھایا یعنی کہا تھے تھوڑے جنے انہوں نے بھی کہا تھے تھوڑے جنے تو اس کا کیا ہوگا؟ نیا. گمسان کا رن پڑے کافروں کو تو ظاہر تھوڑے نظر آنا ہی تھا ہی وہ ون تھرڈ تھے بالکل کم نظر آئے اور مسلمانوں کو بھی نظر آئے تھوڑے سے ہیں تاکہ پورے جوش کے ساتھ لڑے کیونکہ اللہ تعالی اس لڑائی کے بعد اس دن کو یوم الفرقان بنانے والا تھا حق اور باطل کے فیصلے کا دن یعنی پورے لاتو واقعات اللہ نے موضوع کر دیے اس جنگ کے لیے جو پچھلی دفعہ آیا تھا کہ اگر تم پوری کوشش بھی کرتے تب بھی اس ٹائم پہ سامنے نہ آتے اس لشکر کے اللہ نے حالات ایسے پیدا کیے کہ ایکزیکٹلی ابو بجال وہاں سے لشکر لے کے آ گیا یہاں سے مسلمانوں کا لشکر پہنچ گیا تو دونوں کو ایک دوسرے کی نظر میں کم دکھایا لیا کو دیا اللہ امرن کان مفعولا تاکہ جو اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں طے کیا ہوا ہے کہ یہ اللہ کا امر ہے اس کا حکم ہے وہ پورا ہو کر رہے و الا اللہ ترجیل امور اور اللہ کی طرف تمام آباد لٹائے جاتے ہیں یا منو اے اہل ایمان اذا لقیتم تم فی جب جنگ میں تمہارا آمنا سامنا ہو کافروں کے ساتھ فس تو دیکھنا ثابت قدم رہنا وزقر اللہ کثیرا اور اللہ کو خوب یاد کرنا اللہ کم تاکہ تا تم کامیاب ہو جاؤ یعنی ایک تو ہمت دکھانی ہے اس کے بعد اللہ کا ذکر کرنا ہے اللہ کی طرف متوجہ رہنا ہے پھر تمہیں اللہ تعالی کامیابی دے گا یعنی صرف دعائیں کرنے سے کچھ نہیں ہونا جس طرح ہم لوگوں کو جب کوئی آتے ہیں لوگ ہم کہتے ہیں بھائی تھوڑا حوصلہ کرو یار کیا ہو گیا زندگی ختم ہو گئی ہے یہ وہی چیز ہے اللہ طرف فرما رہا ہے کہ ثابت قدم رہنا ہے اللہ کو بھی یاد کرنا ہے اللہ تمہاری مدد فرمائے گا وہ عطی اللہ اور رسولہ اور اطاط کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی ولا تنازارو اور تنازع کھڑا نہ کرنا جو تمہارا لیڈر تمہیں حکم دے اس کی خلاف ورزی نہیں کرنی ڈسپلن کو لوز نہیں کرنا جو کچھ آپ کو پتا ہے اس کے بعد غزوہ عہد میں ہو گیا تھا وہاں پہ تنازع ہی تو ہوا تھا صحیح بہاری میں موجود ہے نبی الاسلام نے فرمایا کہ تم دیکھو کہ ہماری لاشیں چیل اور کبے اٹھا رہے ہیں تب بھی تم نے پچاس بندوں نے یہ درا نہیں چھوڑنا لیکن پینتیس نے چھوڑ دیا صرف پندرہ رہ گئے خالد میں منظر دیکھ رہے تھے کافروں کی طرف سے آئے ہوئے تھے وہ اس درے کے پیچھے سے آئے اور حملہ کیا اور ستر کے قریب مسلمان شہید ہوئے خود نبی اسلام کے دان مبارک بھی شہید ہو گئے وہ وہاں پہ بھی سورہ عمران میں جو کمنٹری آئی ہے نا وہاں پہ بھی یہی اللہ تعالیٰ ہے کہ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا تمہیں فتح ہو گئی تھی لیکن تم نے وہاں تنازع کر دیا اور رسول اللہ کی حکم عدولی کی اور جس کا اینڈ ریزلٹ یہ نکلا کہ مسلمان تو شہید ہوئے تھے اللہ کے نبی کے بھی دان شہید ہو گئے کیونکہ اللہ کا تو کوئی رشتہ دار نہیں ہے ہاں آپ لاکھ کہتے ہیں جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے محبوب جب دنیا میں موجود تھے نا امت نے کام ڈالا تو اس کا رزلٹ نکلا امت کے اوپر بھی اور خود نبی علیہ السلام بھی امت کی وجہ سے آپ کو بھی تکلیف کاٹنی پڑی آج تو دنیا میں آپ موجود نہیں ہیں آج اگر امت غلط کام کرے گی تو کچھ بھی ہے تیرے بہبو کی امت میں ہے یہ کہہ کہ کے جان نہیں آپ چھڑا سکتے اگر تم نے تنازع کھڑا کیا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور تنازع نہ کھڑا کرو فتف شلو تو دیکھنا اس طرح پھر تم کم ہمت ہو جاؤ گے و تز ہبا حکم اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی یہ محاورت بات ہے ہوا اکھڑ جائے گی یعنی جس طرح کے یعنی ثابت قدم انسان ہوتا ہے نا وہ والا معاملہ نہیں رہے گا پھر جس طرح ہوا اکھڑتی ہے جب تو آپ کو پتا ہے پھر جتنی بھی چیزیں زمین کے اوپر ہیں وہ ادھر ادھر ماری پھرتی ہیں جیسے آندھی چلتی ہے اس طرح تمہاری بھی ہوا اکھڑ جائے گی وسب اور صبر اختیار کرنا ان اللہ محسوری بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اللہ جاننا اب اللہ تعالیٰ نے کافروں کا بھی ایک نقشہ کھینچا ہے کہ وہ کتنے غرور کے اندر آ رہے تھے مسلمانوں کا ایٹیچیوڈ اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے جو کافروں کا آگے بیان ہو رہا ہے لیکن پھر بھی تقدیر غالب آئی غزوہ نین کے موقع پر مسلمانوں میں بھی تھوڑا سا تکبر آ گیا کہ بدر میں ہم تین سو تیرہ تھے آج تو ہم بارہ ہزار ہیں کافر ہم سے کم ہے تعداد میں تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھ لو سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر تمہیں بھاگنے کی جگہ بھی نہیں مل رہی تھی بارہ ہزار کا لشکر ہی اکھڑ گیا صرف اسی بندے حضور کے ساتھ رہ گئے بخاری مسلم میں آئے نبی الاسلام کو فرنٹ سے خود لیڈ کرنا پڑا انبیلا کدیب انبنو ابدل مت طلب میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے میں ابد المطلب کا بیٹا ہوں یہ عرب کے اندر یعنی جو قبائل کی جو امپورٹنس ہے وہ اتنی تھی نبی اسلام کے دادا کو تو جانا جاتا تھا نا کعبے کے متولی کے طور پر تو لیڈر نے فرنٹ سے لیڈ کیا لیکن بارہ ہزار کے لشکر میں اسی بندوں کا رہ جانا جبکہ فتح مکہ بھی ہو چکی ہے غزبہ ہن فتح مکہ کے بعد ہوا ہے کیوں کہ اللہ تعالیٰ کو چند مسلمانوں کے وہ تکبر بھرے جملے پسند نہیں آئے کہ ہے تو ہم غالب آئیں گے یعنی اللہ کو بیچ میں سے نکال کے تداد کے اوپر تکیہ کر لیا اسباب ضرور اختیار کرنے ہیں لیکن مسبب الاسباب کو بیچ میں سے نہیں نکالنا اور یہ ہوتا ہے جب تعداد آپ کی زیادہ ہونا تو خام خافر بندہ اس طرح کی کیفیت میں چلا جاتا ہے یہاں کافروں کے بارے میں آ رہا ہے ولا تک <دیارِهِم> دیکھنا ان لوگوں کی مانند نہ ہونا جو لوگ جب اپنے گھروں سے نکل رہے تھے یعنی مکے سے مسلمانوں کے ساتھ ہاں لڑائی کرنے کے لیے بو اور انداز تو وہ اترا بھی رہے تھے اور لوگوں کا دکھلاوا بھی کر رہے تھے بہت بڑھ کے مارے تک لانگے سی ناسگے سم تھوں آ جانگے نا ساڑھے قابو وہی والی بات یعنی وہ جو مختلف قسم کے جو ڈان قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو بڑے لڑائیاں لڑنے والے لوگ ہیں وہ بھی ساتھ ہیں اور لوگ ان کو تحش بھی دلا رہے ہوں گے ہاں جی جنا پتہ لگ جائے گا ان چلے ہو نا لڑائی آستے تو وہ بھی آگے تک لانگے ایسی یہ وہی والی بات وہ جو اس قسم کے نا لوگوں کو دکھانے کے لیے بڑے بڑے جملے بول رہے تھے اور بڑے اکڑ رہے تھے سبیل اللہ اور یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کے راستے سے روکا کرتے تھے اللہ عمل محیط اور اللہ تعالی نے تو اپنے علم کے ذریعے انہیں گھیرا ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے تو فیصلہ کیا ہوا تھا کہ جتنا کوئی اکڑ رہے ہیں ان کے ساتھ کیا ہونی سب سے بڑا تو اس امت کا فرون بھی تھا اس میں ابو جال کیسی مٹی پلیت کروائی دو بچوں کے ہاتھوں اور گردن اتارنے کے لیے عبد ابن اب مسود آئے جن کا وہ مزاق اڑایا کرتا تھا کہ یہ پتلی ٹانگوں والا وہ سینے پہ چڑھا نے گردن اتار کے رکھ دی لیکن ان کو تو نہیں پتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے اللہ کے نبی کو اللہ نے بتا دیا تھا صحیح مسلم حدیث ہے حضرت عمر کہتے ہیں نبی الاسلام غزوہ بدر سے ایک دن پہلے میدان بدر میں آئے اور آپ نے اپنی چھڑی سے نہ زمین پہ نشان لگائے کہا یہاں کل اتبا کی لاش پڑی ہوگی کل یہاں شیبہ کی لاش پڑی ہوگی کل یہاں ابو جہل کی لاش پڑی ہوگی اب اللہ کے نبی فرما رہے ہیں وہ صحابہ کہتے ہیں کہ اگلے دن اکزیکٹلی exactly انہی جگہوں پہ وہ لاشیں پڑی ہوئی تھی وہ آنے والا منظر نبی الاسلام کو اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا اور حضور نے یہ باتیں اس لیے کی تاکہ مسلمانوں کا مرائل بھی بلند ہو اور مسلمانوں کو بھی پتا تھا کہ اگر اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے یہ بات نکلی ہے تو یہ ایسے ہی ہوگا تو ویسے ہی آپ کا اسمانوں پہ چلا جاتا ہے یعنی آپ کی کرکٹ ٹیم کو پتا چل جائے کسی میچ کے اندر کہ جا تھوڑا مخالف ٹیم ہے اس کا فلاں پلیئر جو ہے وہ پہلے اوور میں آؤٹ ہو جائے گا اگلی تین وکٹاں دوسرے اوور ہی گر جانگیا اس تو اگلیاں دو جڑیاں نے تھوڑا دے ویسے ہی کانفیڈینس بالر ویسے ہی قابو نہیں آنگے کو بالکل مٹریا بالر بھی نے وکٹ لے لے گا تو وہ کانفیڈنس مسلمانوں کو آ گیا وہ ازین لہم شیتانحم جبکہ شیطان نے ان کے ان کی نظروں میں سوار دیے کافروں اب یہاں پہ ایک بڑی عجیب و غریب بات اللہ تعالی کی طرف سے شیطان اور اس کے فالوور کے ایٹیچیوڈ کے بارے میں آ رہی ہے کہ شیطان جو ہے نا پہلے تو یہ خوب پھوک بھرتا ہے بندے کے اندر اللہ کی بغاوت کے اوپر اہل ایمان کے اوپر بغاوت کرنے پر ان پر ظلم کرنے پر امادہ کرتا ہے لوگوں کو اینڈ ٹائم پہ جب پٹائی لگتی ہے نا تو پھر سب سے پہلے یہ بھاگتا ہے کانفیڈنس لوز کر جاتا ہے یہ اس کا ذکر ہے. یاد کرو جب شیطان نے ان کے اعمال ان کی نظروں میں سنوار دیے وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ اور اس نے کہا کہ آج کوئی غالب نہیں آ سکتا تم پر ان لوگوں میں سے شیطان پمپ کر رہا تھا یعنی وہ دلوں میں نا ظاہر ہے جنگجو بھی اسلا بھی سب کچھ پھوک بھری ہوئی ہے آج تم پر کوئی غالب نہیں آئے گا اور اندر اس سے اندر سے آواز بھی آ رہی جیسے نا میرا دل کہنے ہیں جو ہے وہ شیان کہہ رہا دلش کہ ہاں بھائی تو سیتھ جیتی جانا ہے میچ وہ شیطان بھوکے ڈال رہا تھا وَإنِّي اور میں تمہارا نگہبان ہوں این ممکن ہے کہ شیطان انسانی شکل میں آیا ہو مشورے دے رہا ہو والم اس کا کوئی تفصیلی ذکر قرآن میں نہیں ملتا فلم فی اتان تو جب دونوں گروہ آمنے سامنے ہوئے ناکا سا آئی جب دونوں فوجیں سامنے ہوئی تو وہ الٹے پاؤں بھاگا شیتان وی برین کم وہ کہنے لگا میں تو تم سے بری ہوں اے اپنی جنگ خود لڑو انا ترونا میں تو وہ دیکھ رہا ہوں جو تمہیں نظر نہیں آ رہا تو شیطان چونکہ آپ کو پتا ہے وہ آگ سے پیدا ہوا ہے فرشتے اور جنات یہ ایک دوسرے کو دیکھ لیتے ہیں ان کے ساتھ ایسا معاملہ ہے وہ بھی ایک لطیف چیز سے پیدا ہوئے ہیں نور سے اور جنات بھی آگ کی لپٹ سے پیدا ہوئے ہیں تو اللہ تعالی نے شیطان کو دکھا دیا کہ ایک ہزار فرشتے نازر ہوئے ہیں سے تو اسے تو نظر آ گیا کہ اب میری بھی پٹائی لگ جائے گی تو اس نے کہا میں تو جا رہا ہوں انی اللہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں یعنی یہ اللہ سے ڈرنا وہ والا ڈرنا نہیں ہے جو ایک نیک آدمی ڈرتا ہے یہ اسی طرح کا ڈرنا ہے جس طرح کے بظاہر نیکوںکار اللہ سے ڈر رہے ہوتے ہیں اندر سے کام ڈالا ہوتا ہے انہوں نے ڈرنے سے مراد ہے کہ پٹائی لگ جائے گی یہ نہیں ہے کہ واقعی کوئی اللہ کا خوف کھانے والا ہے اور وہ اب توبہ کی طرف مادہ ہونے والا ہے واللہ اللہ شدید الحقاب اور اللہ تعالی سخت سزا دینے والا ہے یقور المنافقون اور یاد کرو جبکہ منافقین نے کہا وہ الدین افی قروب اور ان لوگوں نے بھی جن کے دلوں میں مرض تھا غر رہا الا انہیں ان کے دین نے بڑا مغرور بنا دیا ہے یعنی یہ جو منافقین تھے جو اس جنگ میں بھی ساتھ شامل نہیں ہوئے غزوہ عہد کے موقع پر نبی السلام ہزار کا لشکر لے کے نکلے ان میں سے تین سو وہ الگ بھی ہو گئے بدر کے موقع پر تو وہ ساتھ گئے نہیں لیکن پیچھے یہ باتیں بنا رہے تھے کہ انہیں ان کے دین نے کیسا مغرور کر دیا ہوا کہ یہ قریش مکہ سے لڑنے کے لیے امادہ ہو رہے ہیں جبکہ ان کے پاس اتنے ریسورسز بھی نہیں ہیں تو اللہ طرح نے ان کافروں کا جو منافق تھے اوپر سے کلمہ گو تھے ان کا یہ بزدلانہ جملہ نقل کیا اور اس کا جواب دیا ہے وہ میں یہ اللہ اور جو کوئی توقل کرے اللہ پر ان اللہ عزیز الحکیم تو بے شک اللہ تعالیٰ تو زبردست ہے غالب ہے حکمت والا ہے مسلمان اپنے اتنے لمیٹڈ ریسورسز کے باوجود اپنی کوشش کر کے اللہ پر توقل کیے ہوئے باقی جو ان کی کمزوریاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ پوری کر دے گا اب اللہ تعالی کی طرف سے وہ مشہور آیت ہے جس میں عذاب کی وہ قسط جو مرنے سے پہلے انسان کے اوپر آتی ہے فاسقین کے اوپر منافقین کے اوپر کافروں کے اوپر اس کا ذکر آ رہا ہے ولا اور کاش تم وہ دیکھ لو منظر عید یا توف الزین کا فرملاکت کہ جب کافروں کی موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے مارتے ہیں انہیں یا بریبونا وجوہ ادبار ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھ کے اوپر ہتوڑے مارتے ہیں جب ان کی موت کا وقت قریب آتا ہے اور کہتے ہیں وہ زوکو آداب چکھو آگ کے عذاب کو بدلے کے طور پر یعنی جو کچھ تم نے دنیا میں کمایا اس کے سبب ذالک کا قدمت کم یہ اس لیے ہے کہ جو کچھ تم نے آگے بھیجا تھا اپنے ہاتھوں سے یعنی برے عمال نیک نیکمال بھی اللہ کے پاس آگے جمع ہو رہے ہیں برے امال بھی وہ ان اللہ علیہ مل ابید اور بے شک اللہ تعالیٰ تو اپنے بدوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے یہ تمہارے کرتوت تھے جن کا انجام تمہیں مرنے کے بعد بھگتنا پڑا اب یہ جو آیت ہے سورت الانفال کی آیت نمبر پچاس کہ جب ان کی موت کا وقت جو کافر ہے فاسق ہے منافق ہے آتا ہے تو فرشتے ان کے چہروں اور پیٹھوں کے اوپر ہتھوڑے مارتے ہیں یہ آیت اس بات کا ثبوت ہے کہ آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے بھی کچھ عذاب کی شکلیں ہیں جو لوگ عذاب قبر کے قائل نہیں ہیں وہ ڈاکٹرنگ یہ کھڑی کرتے ہیں کہ عذاب قبر کو ہم اس لیے نہیں مانتے کہ اللہ تعالی کی صفت عدل ہے کہ جب تک اللہ تعالی کسی پر مقدمہ چلا کر فیصلہ نہ کر لے اس وقت تک کسی کے لیے عذاب کا حکم کر نہیں سکتا دنیا میں تو یہ قانون بالکل درست ہے اس کی وجہ یہ کہ دنیا میں جو جج ہے اس سے غلطی ہونے کے چانسز ہے لیکن اللہ سے تو کوئی غلطی نہیں ہو سکتی دنیا میں جج کو فیصلہ کرنے کے لیے شواہد کی ضرورت ہے اللہ تعالی کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے اس کے سامنے ہر چیز ہے لہذا اللہ کے اوپر یہ رول نہیں لگتا کہ وہ پابند ہے کہ آخرت کے عذاب سے پہلے عذاب دے ہی نہ سکے یہ بالکل غلط بات ہے ان ہے یہ لاجک کھڑی کر کے وہ کہتے ہیں عذاب قبر کیسے ہوگا ابھی تو آخرت کا حساب ہوا ہی نہیں اس کے بعد فیصلہ ہوگا کسی کے جنت اور جہنم کا ہم کہتے ہیں میرے بھائی اس کو تو چھوڑ دو ہماری پیدائش سے پہلے اللہ کے علم میں جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوا ہوا ہے اللہ کے علم میں تو ہر چیز ہے تو اللہ کی طرف سے عذاب کی چار قسطیں ہیں ان میں سے تین جو قسطیں ہیں ان کا ذکر قرآن میں موجود ہے ایک تو آخرت کی قسط ہوگی جس کو سارے مانتے ہیں ایک دنیا میں ہے جو سورہ سجدہ میں آئے کہ ہم دنیا کی زندگی میں بھی انہیں عذاب دیں گے تاکہ یہ ہماری طرف پلٹ آئے یعنی دنیا میں جو تکلیفیں آتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ اس لیے ہیں کہ انسان اللہ کی طرف لوٹے کیونکہ سب کچھ ہیپی ہے چل رہا ہونا پھر انسان کو اللہ کی یاد بھی نہیں آتی آپ نے دیکھا جب مشکل اور پریشانی آتی ہے نا اس وقت جو اندر سے اللہ کے لیے جذبات ہوتے ہیں نا رجو لانے کے دعا کرنے کے وہ نارمل سرکمسٹانس میں نہیں ہوتے تو پہلی قسط تو پھر یہ ہوگی وہ بھی سورہ سجدہ میں آئی کہ دنیا کی زندگی میں عذاب دیں گے تو قرآن سے جو لوگ ڈاکٹرنگ کھڑی کرتے تھے قرآن نے ان کی ڈاکٹرنگ توڑ دی دوسری قسط موت کے وقت وہ یہ آئے سورت الانفال کی آئے نمبر پچاس کہ ابھی ان کی موت نہیں آئی ہے اور ان کے منہ اور پشتوں پہ فرشتے مارتے ہیں اور کہتے ہیں اوب عذاب کی طرف اور ساتھ ہی دیکھ لیں عذاب کا بھی وہ کہہ رہے ہیں اب مرنے کے بعد کس عذاب میں وہ داخل ہو رہے ہیں اذاب برزخ انڈائریکٹلی ازاب قبر کا ہی ذکر ہے آپ اسے برزخ کہہ لیں آپ اسے قبر کہہ لیں اور پھر اس ذکروں میں پڑ جاتے ہیں وہ جی جو بندہ سمندر میں ڈوب گیا اس کی قبر کدھر ہے اور جو شیر کے پیٹ میں چلا گیا اس کی قبر کدھر قبر تو ایک استعارے کے طور پر ہے چونکہ عموماً لوگوں کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ قبر کا ذکر کر رہا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں جنرل بھی ذکر کرتا ہے کہ مرنے کے بعد قبر ملتی ہے انسان کو پار نمبر تیس میں تو کیا ساروں کو ملتی ہے تو کیا قرآن چھوٹا ہو گیا نہیں عموماً قبروں میں دفنا جاتے ہیں باقی چاہے قبر میں کوئی دفن ہو چاہے ایئر کریش میں مر جائے خواہ کسی شیر کے پیٹ میں چلا جائے یا سمندر کی گہرائیوں میں غرق ہو جائے اس کے لیے وہی برزک ہے جو قرآن میں ذکر ہے سور کی نمبر کینڈریڈ میں وَمِن برزخن يوم اور ان کے مرنے سے لے کر قیامت کے دن تک ایک انسین قبر بھی ہو سکتا ہے وہ شیر کا پیٹ بھی ہو سکتا ہے وہ سمندروں کی گہرائی بھی ہو سکتی ہے وہ ہوا میں بھی عذاب ہو سکتا ہے کسی بھی شخص کو وہ اللہ کا معاملہ تو یہاں پہ بھی ذکر ہے کہ اس عذاب کی طرف چلو پھر اللہ تعال نے سورت القصص میں فرمایا کہ فرونی جو ہے صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں سور توحہ میں اور جب قیامت کا دن آئے گا تو بڑے عذاب کے اوپر پیش کیے جائیں گے اور اس آیت کو امام بخاری نے عذاب قبر والی احادیث کی ہیڈنگ میں لکھا ہے اس بات کے ثبوت میں کہ قرآن میں بھی عذاب قبر کا ذکر ہے کہ فرونی صبح و شام آگ پر پیش کیے جا رہے ہیں تو ابھی تو قیامت قائم نہیں ہوئی ہے تو فرونی کس عذاب میں پیش ہو رہے ہیں فیصلہ تو ان کا ہوا ہی نہیں ہے سر فیصلہ ہو چکا اللہ تعالیٰ جس وقت چاہے وہ فیصلہ فرما سکتا ہے اللہ کو تو پتہ ہے اس کے ساتھ کیا الٹیمیٹلی انجام ہونا ہے یہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا قدع بی آل فرعون جیسا کہ فرونیوں کے ساتھ آپ دیکھیں بائی چانس ذکر بھی آ گیا ہے وہ آل فرعون کا اللہ تبارک و کے فرماتے کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا تھا انہوں نے بھی وقت کے پیغمبر کا انکار کیا ان کے اوپر بھی عذاب آیا تھا والذین من قبلہم اور جو ان سے پہلے گزرے کافروا بیاات اللہ انہوں نے بھی اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا فاخذهم اللہ بذنوبہم تو پکڑ لیا انہیں اللہ تعالی نے ان کے گناہوں کے سبب ان اللہ قوی شدید العقاب بے شک اللہ تعالی قوت والا اور سخت عذاب دینے والا ہے اللہ اندان جہنم ومن آزابل قبر فتنت المیا وال یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالی کبھی بھی کسی قوم پر کی ہوئی نعمت نہیں بدلتا وہ نعمت نہیں چھینتا ان سے یہاں تک کہ وہ خود ایسی حرکتیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ان سے ان کی نعمت چھین دے ان کی نعمت بدل دے وہ ان اللہ سمیع علیم اور بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا علم ہے یعنی اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت خود نہ بدل لے ویسے تو این مانوں میں کہ جب تک کوئی اللہ کی نافرمانی نہ کرے اللہ تعالیٰ اسے نعمتوں سے محروم نہیں کرتا لیکن اس کا وائس ورثہ بھی درست ہے کہ جب تک کوئی شخص اپنے کرتوت ٹھیک نہ کر لے اللہ تعالیٰ بھی اس کے اوپر انعام و اکرام نہیں فرماتا یہ دونوں معنی بیک وقت درست ہیں لیکن یہاں پہ اس کانٹیکس میں بات چل رہی ہے کہ فرونیوں پر عذاب آیا یا مکہ پہ اذاب آیا غزب بدر کی شکل میں تو بس سبب اس کے کہ تیرہ سالہ مکی دور میں انہیں ڈیل دی گئی لیکن انہوں نے اپنی حالت نہیں بدلی الٹا وہ درمی پہ قائم رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کے اوپر واجب ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر ظلم نہیں کیا کتاب بھی آل فرعون بالکل یہی طرز عمل فرونیوں کا بھی تھا وہ من امن اور جو ان سے پہلے گزرے ان کا بھی یہی طرز عمل تھا اور ان کے ساتھ بھی یہی طرز عمل ہوا اللہ کی طرف سے کسدبو بھی آیا کہ انہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا جھٹلایا اس کو جٹلانا ہے اناد اختیار کر لینا مان کر بھی جھٹلایا جا سکتا ہے اور نہ مان کے بھی جھٹلایا جا سکتا ہے مان کر جھٹلانے والے مسلمان ہیں مان تو رہے ہیں لیکن زندگی اپنی مرضی کی گزار رہے ہیں اور نہ مان کر جھٹلانے والے کفار ہیں فاهلكناهم بذنوبهم تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا ان کے گناہوں کے سبب واغرقنا آل فرعون اور غرق کر دیا آل فرعون کو وکل کانوا الظالمین وہ تمام کے تمام ظلم کرنے والے تھے اللهم احسن عاقبتنا في الامور کلھا واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره امین کفار مکہ کے ساتھ بھی یہی صرف موڈ اس کا چینج ہو گیا فرونیوں کو اللہ نے اپنے محلات سے نکال کر سمندر میں غرک کیا کفار مکہ کو بھی مکہ سے نکال کر بدر میں غرق کیا وہاں پانی میں غرق ہوئے یہاں مسلمانوں کی تلواروں کے ذریعے وہ برباد ہوئے یہ اسی عذاب کا رپلی کا ہے لیکن اس کا موڈ ذرا ڈفرنٹ ہو گیا عذاب اللہ کی طرف سے آیا غزوہ بدر اذاب کا پہلا کوڑا تھا اور اس کے پیچھے 15 سال کی نبی السلام کی تبلیغ تھی اس کے بعد جب وہ باز نہیں ہے تو ان کے اوپر عذاب کا پہلا گوڑا ہے کفرو بدترین جانور اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو کفر اختیار کرتے ہیں فہم لا منون اور وہ کسی طرح ایمان نہیں لاتے دیکھیں کافروں کے اوپر کتنا غصہ ہے اللہ کا جو اللہ کے منکر ہے کہ اللہ تعالی فمارا ہے کہ جانوروں میں سب سے بدتر یہ ہی ہیں جانور بھی کہہ دیا اور بدتر بھی جس طرح بابا جی نے کہا تھا سوران دے سور ہاں ان کا کہ جس طرح سور پلید ہے اس طرح ان سوروں کے اندر اگر کوئی پلید ہوتا تو وہ وابی ہوتے یہ نہیں بابا جی نے کہا وابیوں کے بارے میں یہاں بھی اللہ تعالی کیا فرما رہا ہے کہ بدترین جانور یعنی جانور ایک تو یہ کافر جانوروں کی مانند ہے بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں بدترین جانور وہ والے کافر ہیں جو ایمان نہیں لا رہے سورت النام میں بھی آیا نا اللہ نے فرمایا ہے کہ ان کی نشانی کیا ہے کہ ہم نے ان کو عقل دی تھی یہ سوچتے نہیں آنکھیں دی تھیں دیکھتے نہیں کام دیے تھے سنتے نہیں یعنی انسٹرومنٹس کو یوز کر کے حق بات تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے کہتے تھے نا قال اللہ کا فر کافر کہتے ہیں جب قرآن پڑھا جا رہا ہو مت سنا کرو شور مچا دیا کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ تو وہ سنتے نہیں تھے جھٹلاتے تھے تو جو یعنی نہ بات کو سنے نہ اس کی آنکھوں میں عبرت ہو کہ وہ سچائی کو قبول کرے تو وہ جانوروں کی مانے تھے تو وہاں پہ بھی صورت النام میں اللہ تعالیٰ نے بایا بل ہم یہ چوپاوں کی مانند ہے بلکہ ان سے بھی گئے گزرے یہاں پر اللہ نے کہا کہ سب سے بدترین جانور وہ ہیں جو کفر اختیار کیے ہوئے ہیں جان بوجھ کے اور وہ حق بات قبول نہیں کرتے ایمان نہیں لاتے اب یہاں پر ظاہر اسپیسیفکلی مشرقین عرب کا ذکر ہے اللہ دین آن یہ ایسے ہیں کہ جتنی بار تم سے معاہدہ کرتے ہیں سم یون ادون آہ تو اس کے بعد وہ عہد کو توڑ دیتے ہیں فی کل لی ہر دفعہ وہم لا یا اور ذرا بھی وہ نہیں ڈرتے کوئی سوشل ایتھکس کو فالو نہیں کرتے ف عما فن فل تو اب جب کبھی بھی تم اے مسلمانوں انہیں میدان جنگ میں اپنے سامنے پاؤ ف شرد بھی تو انہیں عبرت ناک سزا دینی ہے من خلف ہم لا یا یہاں تک کہ وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں منتشر ہو جائیں تاکہ وہ سمجھ سکیں جو بچ جائیں گے وہ کوئی عبرت حاصل کر دیں گے جو مر گئے وہ تو مر گئے وہ امت خو من قوم خیا اور اگر تمہیں کسی قوم سے خیانت کا ڈر ہو فم بز الی ملا سوا تو ان کا معاہدہ ان کی طرف پھینک دو ان اللہ ہب الخو نیند بے شک اللہ تعالی خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا یہ وہ آیت ہے سورہ الانفال کی آیت نمبر 58 جس کا میں نے کافی دفعہ حوالہ بھی دی ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ جس قوم کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے نا اگر تمہیں خطرہ ہے نا کہ یہ تمہارے ساتھ خیانت کریں گے تو پھر اس معاہدے کو اعلانیہ توڑنا ہے ان کی طرف کہ بھائی آج کے بعد تمہارا ہمارا معاہدہ ختم اب تیاری کر لو ہم تم پر چڑھائی کریں گے اسی آیت کے کانٹیکس میں جامعہ ترمزی میں اور سنبی دود میں حدیث ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دورے ملوکیت کے اندر مسلمانوں کا ایک معاہدہ تھا رومن امپائر کے ساتھ جب اس معاہدے کی مدت پوری ہونے والی تھی تو تھوڑی دیر پہلے ہی حضرت معاویہ نے اپنی فوجیں لا کر ان کے بارڈر پہ بٹھا دی تاکہ جیسے ہی معاہدے کی ڈیٹ ختم ہو تو ہم ان پہ یک بار حملہ کر دیں اور ان سے علاقہ چھین لیں تو وہاں پہ ایک سینئر صحابی کھڑے ہوئے انہوں نے اپنے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور وہ لشکر میں سامنے آ کے کھڑے ہو گئے کہ میں تمہیں یہ کام نہیں کرنے دوں گا کیونکہ اللہ کے نبی علی اسلام نے فرمایا تھا کہ جس قوم سے تمہارا معاہدہ ہو جب تک الانیہ اس معاہدے کو نہ توڑو ان پر تم حملہ نہیں کر سکتے آپ دیکھیں یہاں پہ لوگ کہتے ہیں محبت اور جنگ میں سب کچھ جائزہ ہے اسلام میں ایسا نہیں ہے اسلام میں رولز کو آپ نے فالو کرنا ہے اور اس کی اصل حدیث کی یہ والی آیت ہے کہ اگر تمہیں خطرہ نا یہ آپ کے ساتھ ہینکی پینکی کریں گے یعنی یہ خطرہ ہے کہ ہم نے معاہدہ نہ توڑا تو یہ توڑ کے ہم پہ نہ کر لے اگر یہ پتہ چل گیا تو الانیہ ان کو بلا کے کہ آج کے بعد تمہارا ہمارا معاہدہ ختم ہم نہیں رکھنا چاہتے یہ معاہدہ ان کو بھی ٹائم دو اپنا بھی ٹائم لو اور پھر جنگ لڑ رو اور فیصلہ کر لو لدین کا فرو س اور ہرگز نہ خیال کرے کافر کہ وہ بچ جائیں گے لا وہ کبھی بھی اللہ کو آجز نہیں کر سکتے اب ظاہر مشرقین عرب سے بات ہو رہی ہے کہ تمہارے اب توباہی کا فیصلہ ہو چکا ہے یا تو ایمان اب بھی قبول کر لو پچھلی دفعہ آیات آئی تھی کہ ابھی بھی اگر توبہ یہ کرو گے نا تو اللہ چھوڑ دے گا لیکن اگر پھر آئے تو پھر عذاب آئے گا کچھ نے توبہ کر لی لیکن پھر کچھ غزب عہد میں آ اس میں بھی کئی ایک مارے گئے تو یہ اللہ کو آجز نہیں کر سکے اب یہ اگلی آیت جو ہے سورہ الانفال کی آیت نمبر سکسٹی یہ وہ مشہور آیت ہے جو عموماً فوجی پریڈز کے اندر شروع میں تلاوت کی جاتی ہے کبھی چودہ اگست کا موقع آ جائے تیئیس مارچ کا چھ ستمبر کا تو یہ آیت پڑھی جا رہی ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے اللہ تنگ جو ہے نا وہ کافروں کے مقابلے پہ تیار رکھنے ہیں وہ عیدم مستتا تم مل اور تیار رکھو جتنی بھی طاقت ہو سکتی ہے نا اپنی استطاعت کے اندر وہ تیار رکھو وہ مر رباط اور موٹے تازے تندرست قسم کے گھوڑے تو ہبون بھی عد و عیدم تاکہ یہ جو جنگی سامان ہے نا تلواریں نیزے، تیر پلے ہوئے گھوڑے یہ وہ چیزیں تھیں جو اس زمانے میں ایک سمجھ لیں الات جنگ تھے یہ سارے تیار رکھو تاکہ تمہارا روب رہے تمہارے دشمنوں کے اوپر اللہ کے دشمنوں کے اوپر آخرین من دون اہم اور ان دشمنوں پر بھی جن کو تم جانتے نہیں ہو جو ان سین دشمن ہے جو اس انتظار میں ہے کہ جو دونوں میں سے کمزور ہوا ہم بھی اس پہ چڑھ دوڑیں گے تو اپنے آلات جنگ تیار رکھو اب ظاہرہ یہ ایک بڑی واضح آیات ہے اس وقت مسلمانوں کے لیے سپیسیفکلی ضروری تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو انہی مسلمانوں سے مستقبل میں رومن اور پرشین امپائر کو خادثے اور یارموگ میں گرک کروانا تھا تو تیاری تو شروع کرنی تھی اس زمانے میں تو یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ نگاہ مار کے تو دشمن کی فوج کو ختم کر دیں یا دعا کرنے سے دشمن کی توپ میں کیڑے پڑ دیں ایسے تو نہیں ہو سکتا تھا حالات جنگ تو تیار رکھنے ہیں اسی کی بنیاد پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ لیٹسٹ جو اسلحہ ہے وہ فوج کی ذمہ داری ہے کہ وہ تیار رکھے اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ٹیکسز سے اتنا بجٹ مینج کریں کہ ہم اپنے دشمنوں کے خلاف ڈیٹرنس کے لیے ہمارے پاس فوج کے پاس جدید اسلحہ ہونا چاہیے ذرا آج کل جنگیں توپوں اور ٹینکوں سے تو نہیں ہوگی آپ تو ایئر فورس چاہیے ہمیں ایٹم بم چاہیے اور ایٹم بم کو پھینکنے کے لیے میزائل بھی چاہیے خالی ایٹم بم کیا کرنا ہے گھوڑے پہ تو نہیں بھیجنا آپ نے نہ وہ ایف سکسٹین پہ جا سکتا ہے اس کے لیے آپ کو ایسے انسٹرومنٹس چاہیے کہ اس ایٹم بم کو راستے میں کوئی اٹیک نہ کر سکے تو اس کے لیے تو پھر صرف میزائل ہی ہے. تو اس کے تحت آج کل آپ نے گھوڑے نہیں ویسے تو گھوڑے بھی آج کل یوز ہوتے ہیں جتنے یہ پہاڑی علاقے ہیں آج بھی خچر اور گھوڑوں کے ذریعے اوپر سامان جاتا ہے لیکن اب اتنا یعنی اس اعتبار سے اس کی ضرورت نہیں رہی ہے تو یہ تو ایک استارے کے طور پر ہے نا کہ گیون سرکمسٹانس میں جتنی چیزیں جیسا کہ بخاری مسلم حدیث ہے کہ طاقت پھینکے ہوئے ہتھیاروں میں ہے یہ یعنی نبی اسلام کا فرمان ہے اور آپ مسئلے نبی کے اندر بخاری مسلم میں آتا ہے کہ باقاعدہ ٹریننگ کرواتے تھے نیزوں کی اور تیروں کی اور فرماتے تھے کہ طاقت جو ہے وہ پھینکے ہوئے ہتھیاروں میں آج بھی دنیا مان رہی ہے کہ طاقت پھینکے ہوئے ہتھیاروں میں ہے مزاج بھی تو پھینکا جاتا ہے نا یہاں سے آپ اپنے گھر سے بیٹھ کے سکون سے پھینک رہے ہیں اس کے لیے آپ کو وہاں نہیں جانا پڑ رہا اس زمانے میں تیر دور سے پھینک کے آپ دشمن کو مار سکتے تھے اس کے لیے تلوار اٹھا کے اس کے سامنے جائیں گے تو اینڈ چاس ہے اہم ممکن ہے کہ خود بھی مارے جائیں تو یہ تو مشکل جانگے بالکل اس کی بجائے جو پھینکے ہوئے ہتھیار ہیں اس میں آپ کی سیکورٹی بھی زیادہ ہے اور طاقت بھی زیادہ ہے آج بھی پھینکے ہوئے ہتھیار جو ہیں ہمیشہ سے چاہے پہلے وہ توپے تھی پھر ٹینک آئے اب تو ایئر فورس کے ذریعے اور پھر ڈرون اٹیکس اور میزائل پروگرام یہ سارے کے سارے جتنی بھی چیزیں سب پھینکے ہوئے تھے آ رہی ہیں نا تو آج کے اعتمار سے انہیں تیار رکھنا ہے تاکہ تمہارے دشمنوں کے اوپر تمہارا روب ہو جو اللہ کے دشمن ہے تمہارے دشمن ہے اور ایسے دشمن بھی جنہیں تم جانتے نہیں ہو لاتا من نہ ہوم تم انہیں جانتے نہیں ہو اللہ یا مم اللہ انہیں جانتا ہے تمہارے وہ دشمن نہ نظر آنے والے ظاہرہ جی اسلے کے ذریعے تو ایک ڈیٹرنس تو ہے اب قرآن کی یہ آیت بھی یہ بتا رہی ہے کہ صرف مسبب الاسباب پہ آپ نے نظر نہیں رکھنی اسباب بھی اختیار کر ہیں مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے جب آپ کو بزرگوں کے واقعات سنائے جاتے ہیں کہ نگاہ ماری اور یہ کر دیا پورا شہر الٹ کے رکھ دیا تو یہ نگاہیں صحابہ کرام اور نبی الاسلام کیوں نہیں مارتے رہے ان کو تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اپنا اسلحہ پورا تیار رکھو گھوڑے تیار رکھو عید ہونا چاہیے تھا اپنی نگاہیں تیار رکھو جیسے ہی سامنے آئے مار دو اپنے وظیفے تیار رکھو جیسے ہی آئے تو تصویر پڑھ کے بھوک مار دو تو قرآن تو خالی ہے ان ساری باتوں سے یہ تو کوئی وکھرا جہاں ہے اس لیے آپ کو بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا آپ گمراہ ہو جائیں گے انہوں نے جس چیز کو ہدایت سمجھا ہوا ہے نا قرآن واقعی اس اعتبار سے ان کی نظر میں تو گمراہ بنے گا لیکن جو واقعی قرآن کے اندر ہدایت ہے نا اس میں وہ خود گمراہ ہے ایک بندہ الٹا لٹکا ہو اسے ہر چیز الٹی نظر آ رہی ہوگی نا تو یہ ان کے ماننے والوں کو ان کے بڑوں نے الٹا لٹکا دیا ہوا تو یہ ہر چیز کو اپنی نظر سے دیکھ رہے ہیں نگاہوں کے ساتھ کام نہیں ہوتے آپ نے اسباب بھی اختیار کرنا ہے اسی لیے یہ آیت کینٹیریاز میں بھی آپ کو نظر آئے گی اور فوج کی جب وہ ٹریننگز ہو رہی ہوتی ہیں اٹام انرجی کے ایون پروگرام ہوتے ہیں میں نے بھی کئی دفعہ تلاوت کی ہے یہ بلی آیات تلاوت کی ہے تو یہ اس موقع کے اوپر تلاوت کی جاتی ہے کہ جی تاکہ پتا چلے کہ اسلام کی تعلیمات ہیں کہ یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں کوئی فضول کام نہیں ہے یہ اسلام کا حصہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اللہ نے دیکھو جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو نا اس حوالے سے اپنا اسلحہ مینج کرنے کے لیے ان گھوڑوں کے پالنے کے اوپر اور گھوڑوں کے پالنے پہ تو عدیث ہے بخاری مسلم دونوں میں کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے نا جو اللہ کی راہ میں تم ایک لکما بھی خرات کرتے ہو نا تو اللہ تعالی اپنا دائیاں ہاتھ آگے بڑھا کے اسے وصول کرتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے اور اس کی پرورش کرتا ہے جیسا کہ تم گھوڑے کی پرورش کرتے ہو اور وہ پھر عہد پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے تم نے تو اتنا سا خرچ کیا ہوا ہے اور وہ ساڑھے سات کلو پہ, پہ پھیلا ہوا اہت پہاڑ اس کے برابر اس کا ثواب اللہ تعالیٰ کرتا ہے یعنی اللہ کے حضور وہ ثواب بڑھتا رہتا ہے تم تو اتنا کر کے سائڈ پہ ہو گئے تھے جس طرح تم گھوڑے کی پرورش کرتے ہو تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ جو کچھ بھی تم خرچ کر رہے ہو نا اللہ کی راہ ہے وما او من اللہ, وہ اللہ تعالیٰ تمہیں واپس لٹائے گا پورا پورا بدلا وہ ان تم لاتون اور تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا پورا پورا کیا ہو تو سات سو گنا تک لٹایا جائے گا سورہ البقرہ میں آیا ہے یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس کے دیے ہوئے سے اس کی راہ میں خرچ کریں تو وہ اسے کہتا ہے یہ کہ آپ مجھے قرضے ہنسنا دے رہے ہو میں تمہیں لوٹاؤں گا وہ ان جناخل اور اگر کافر مائل ہو جائیں صلاح کرنے پر فج نخلہ تو ان سے صلاح کر لو وہ توکلا اور پھر اللہ پر توکل بھی کر لو ان نحو سمی علیم بے شک وہ سننے والا ہے علم والا ہے یہ وہ آئے ہے جس کے تحت نبی اسلام نے صلح حدیبیہ بھی کر لی حالانکہ مسلمانوں سے اس پر کافر ڈر گئے تھے لیکن چونکہ انہوں نے صلح آفر کر دی نبی اسلام نے قبول کر لی صلح حسن کی دلیل بھی یہی ہے صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت حسن ابن علی ہزاروں کا لشکر لے کر آئے تو حضرت ماویہ نے ان کو خات لکھا تھا کہ آپ صلح کر لیں میرے ساتھ تو حسن ابن علی نے قرآن کی اس آیت کے تحت کہ اگر کافروں سے بھی جنگ ہو اور وہ جنگ کے دوران صلح آفر کریں تو آپ نے قبول کرنی ہے تو میرے مخالفین تو پھر بھی مسلمان ہے تو میں ان کی صلح قبول کروں ان ظالموں نے صلح حسن سے کچھ اور ہی نکال دیا مجھے بتایا اگر حضرت حسن نے ہی کرنی تھی تو چالیس ہزار کا لشکر اکٹھا کر کے کیوں گئے تھے امیر شام کے مقابلے پہ لشکر اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں تھی وہ سفین پارٹ لڑنے جا رہے تھے ٹو تے انہوں نے کہ ٹھیک ہے جناب صلح آفر کریے تو پھر حضرت حسن ابن علی نے وہ صلح کی آفر قبول کر لی ویسے نہ بھی کرتے اس وجہ سے کہ بھئی اس کا ریزلٹ کیا نکلے گا وہ رائٹ المسلمین کے پاس ہے لیکن چونکہ اسلام میں اس کی اجازت موجود ہے پھر حضرت حسن کے ساتھیوں نے بھی ان کے ساتھ کچھ غداری کی کچھ بک گئے حضرت حسن کو سمجھ آ گئی تھی کہ اگر اس جنگ کا رزلٹ یہ نکلا چونکہ حضرت حسن تو بچارے نگار ہی مار سکتے تھے نا ان کو نظر آیا کہ اس جنگ کا انجام میری شکست بھی ہو سکتا ہے اور اس شکست سے مسلمانوں کا مرائل اور ڈاؤن ہو جائے گا کہ شاید میرے شام کامیاب اس لیے ہوئے ہیں کہ ہاکین کے ساتھ ہے لوگ تو تیار بیٹھے ہوتے ہیں نا کہ مناظرہ نہیں کیا تو یہ جیت گیا اب ان کو تو نہیں پتا کہ سچویشن کیا ہوتی ہے اس وقت لوگ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ صلح دےبیا کے موقع پر حضور نے جو صلح کر لی ہے تو کافر جیت گئے ایون حضرت عمر نے بھی صحیح بخاری میں آتا ہے مسلم میں بھی آتا ہے نبی الاسلام کے ساتھ تھوڑا مسبیو بھی کر دیا اور بعد میں وہ پوری زندگی کہتے تھے کہ مجھے سوچتا تھا کہ میں نے اتنی ضرورت کیوں کی کہ یارسول کیا ہم حق میں نہیں ہے کیا ان کے مختلف جنم میں ہمارے مقتلین جنت میں نہیں ہے حضور ہر بات پہ کہہ رہے ہیں ہاں ایسا ہی ہے ہاں ایسا ہی ہے پھر ہم کیوں سلا کر رہے ہیں تو حضرت عمر کو حضور نے ایک ہی جواب دیا عمر میں اللہ کا رسول ہو اس کے بعد تو کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی لیکن وہاں سے نکلے حضرت بکر سے آ کے بات کی حضرت بکر نے تو پھر ان کو ڈانٹا ان کا یار کیا بات کر رہے ہو وہ اللہ کے رسول ہیں اور پھر اللہ تعالی نے اس پہ آزاد نازل کی ان نا فتح آج تو ہم نے آپ کو روشن فتح دے دیے سلا دیبیا جو بظاہر کافروں کی فتح ہے یہ اصل میں آپ کی فتح ہے کیونکہ اس میں سے تو ابو بصیر والا معاوضہ ہونے والا تھا اور وہ پوری کاہ قلم ہونے والی تھی ہمیشہ کے لیے ان مروزوں سے جان چوٹنے والی تھی جو بدر میں بھی چڑھائی کرنے آ گئے میں بھی آگے خندق میں تو ساروں کو جمع کر کے آگے اللہ نے مرما ہم نے آپ کو روشن فتح دے دیئے بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جنگ صفین کے موقع پر بھی حضرت سہل ابن حنیف نے بھی حضرت علی کے ان ساتھیوں کو جو سلاح کے اوپر امادہ نہیں تھے تحقیم پر ان کو پھر یہی والا دیا تھا سلاح دیویا کا کیونکہ وہاں پہ حضرت معاویہ نے بھی حضرت علی کے ساتھ یہ والی آفر کی اور وہ آ تو خیر چکر بازی سے کی نا وہ نیزوں پہ قرآن اٹھا لیے جب جنگ ہارنے لگے تو اس کی وجہ سے پھر ظاہر ہے مسلمان اب سامنے ایک دوسرا مسلمان قرآن نیزے پہ اٹھا کے آیا ہوا ہے آج بھی کوئی ضرورت نہیں کرے گا یار تو قرآن کی بے روکتی ہوگی دیکھو جس طرح آج کل بھی لوگ ڈراما بازی کرتے ہیں نا کبھی عورتوں کو اور بچوں کو شیلڈ بنا لیتے ہیں اپنی انہوں نے قرآن کو شیلڈ بنا لیا حالانکہ حضرت علی اس وقت سمجھاتے رہے کہ یہ ڈراما کر رہے ہیں الٹیمیٹلی اس کا انجام برا کر نہیں نہیں جی نہیں کرنی چاہیے جی قرآن کا بھی حکم ہے اور جب حضرت علی تحکیم پہ آئے پھر وہی لوگ خارجی بھی بن گئے کہ یہ تو واجب القتل تھا آپ اسے کر رہے ہیں کریں ایک ٹکٹ میں کتنے مزے لوگ کرتے ہیں ایک مسئلہ ہل کر رہے دوسرا نکال لیتے ہیں تو یہ سلح والا کانسیپٹ تو سلح حسن کی بنیاد قرآن کی یہ آیت ہے کہ اگر میدان جنگ میں وہ سلح آفر کریں تو رسول کو بھی حکم تھا آپ نے سلح دیبیا کے موقع پر کی حضرت حسن ابن علی نے بھی کی اور ظاہرہ صلاح جب ہوتی ہے یہ کہتے ہیں جی حسن کی شرائط دکھائیں شرائط چھوڑ دیں بتائیں کہ جب صلاح ہوتی ہے تو اللہ کے بندوں یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ آپ یہ کہیں کہ نبی الاسلام نے فلاں دن جو فجر کی نماز پڑھائی تھی ہمیں حدیث سے دکھائیں کہ آپ گھر سے وضو کر کے آئے تھے تو کیا نبی الاسلام نے اپنی زندگی میں جو ہزاروں دفعہ وضو کیا ہے ساروں کی ہزاروں دیے موجود کہ فجر کے وقت جو ہے فلان ہے فلان رنگ کے لوٹے میں وضو کروایا زور کے وقت حضور نے فلان ندی پہ یار انڈرسٹنڈ ہوتا ہے یہ پوچھنے والی بات ہے کہ بغیر وضو کی کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے لہذا جب بات ہوتی ہے سلح کی سلح کا مطلب یہ ہے کہ وہ شرائط کے اوپر ہوگی سلح ادیبیا جب ہوئی ہے تو کیا شرائط نہیں تھی کہ اگر آپ کی طرف سے کوئی مسلمان کافر ہو گیا ہم واپس نہیں کریں گے ہماری طرف سے کیا آپ واپس کریں گے وہ ساری شرائط لکھی گئی تھی یہ کہتے ہیں جی صلح اصل بغیر شرطوں کے ہوگی یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صلح جیسے نماز بغیر وزو کے نہیں ہوتی نا صلح بھی بغیر شرائط کی نہیں ہوتی اب وہ شرائط اصل میں ان کی موت ہے کیونکہ جب وہ ہم شرائط بتائیں گے نا تو ان کو پتا ہے کہ ان کے ماموں نے وہ شرطیں پوری نہیں کی بالکل اس کے الٹ چلے تو لہذا یہ کہتے ہیں کہ جڑا نا وہ ہی کھود دو بر آج وہ صلح منسوخ ہے کربلا کے بعد سلح حسن منسوخ ہو چکی ہے جب آپ نے حسن کے بچے کو قتل کر دیا حسن کے بھائی کو قتل کر دیا حسن کی اولاد قتل کر دی حسین کی اولاد قتل کر دی اگر حسن ابن علی کربلا کے موقع پر نکل آئے اور انہیں پتا چلے کہ ان کے بھائیوں اور ان کی اولاد کے ساتھ یہ سلوک کیا بنو بھیا نے تو کہیں گے یار میں نے سلح اس لیے کی تھی کہ تم نے آخری شرط جو تھی وہ بھی نہیں پوری کی باقی تو نہیں کی سوائے ایک ہومس دینے کے مالک نیمت میں وہ بھی اللہ نے حصہ رکھا قرآن میں نہ تم نے حضرت علی کے ساتھیوں کو معاف کیا نہ تم نے ممبروں سے سب و شتم ختم کیا اور نہ وہ آخری شرط کہ امت کو شورہ پر چھوڑو گے اپنی زندگی میں تو وہ شرط پوری نہیں کی کہ قرآن و سنت کے مطابق اور خلفا راجدین کے مطابق دنیا میں یہ خلافت کا نظام چلاو گے ملوکیت کا وہ بھی نہیں چلایا آخری ایک امید تھی کہ جاتے جاتے شاید امت پہ کوئی رحم کر جاؤ وہ بھی نہیں کیا الٹا اپنے بیٹے کو مسلط کر کے اور اہل بیت کے ساتھ یہ ظلم کیا الٹیمیٹلی تو سلح حسن تو ویسے ہی منسوخ ہو چکی ہے اس کا تو کوئی ذکر نہ کرے اور جو ہوئی بھی تھی وہ ٹریٹی تھی شرائط کے تحت ہوئی تھی اور اس کی اصل یہ ہے صلاح دیبیہ کی بھی اصل یہ ہے کہ اگر کافر صلاح پر ہم ہوں تو صلاح کر لو وہ توکل اللہ اور پھر اللہ پر توقل کرنا پھر یہ ٹینشن نہ لینا کہ اب صلاح کی ہے اس وقت تو ہم ان کو دبا سکتے تھے اللہ تعالیٰ اس میں سے بہتری نکالے گا صلاح اسلن میں سے بھی بڑی بہتری نکلی ہے سلحسن نہ ہوتی تو حضرت حسین کی کربلا کی شہادت ضائع جاتی اس کا جواب ہی سلح حسن ہے کربلا کیوں ہوئی ہے سلح حسن کی شرائط پوری نہیں کی الٹا اپنے بیٹے کو بنا دیا تو حضرت حسین کی شہادت اور ان کا بیس سال تک خاموش رہنا اس بات کا ثبوت تھا کہ یار یہ بیس سال تم نے لیے تو تم نے کیا کر لیا ہے کہ عثمان سے کیا بدلہ لے ہے نہیں تو وہ بیس سالہ دور نے وہ انٹینشن الٹا حضرت عثمان کی اولاد میں سے کبھی کسی نے کسا سے عثمان کی بات کی تو اسے تھرٹ کر دی کہ آندہ نام ہی نہ لئی اس چیز کا جسنا طرح آج بھی آپ دیکھتے ہیں نا پارٹی میں سے کوئی بات کرے نا کہ بے کے قاتلین کو پکڑنا ہے تو پیپس پارٹی کا ہی ایک بڑا کہتا ہے خبردار آندہ کاتلین بے نظیر کا نام لیا کیوں وہ اس کے بینیفیشری ہوتے ہیں حضرت عثمان کی اولاد میں سے کبھی دوبارہ امیر شام کے سامنے کسی نے کہا نا کہ میرے باپ کے خون کے اوپر تو نے وہ کرتا لٹکا کے شام کی جامع مسجد کے اندر میرے باپ کے خون کے اوپر یہ خلافت ہے حضرت حسنی بن علی سے تو وہ خون کا بدلہ لو اور ان کا خبر رہا دوبارہ نہ لیا تو جو کرنا تھا وہ کر لیا تو یہ چیز ہے یہ بینیفیشری جو ہوتے ہیں نا وہ اپنے فائدوں کو دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مارے کہ پھر تم نے تبکل کرنا ہے اس کا انجام جو بھی ہو اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا ان نہ سمی علیم بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا علم والا ہے أَن اور اگر وہ ارادہ کریں کہ اے نبی آپ کو دھوکہ دیں فن حس بک اللہ تو آپ کو اللہ کافی ہے اب آپ نے جو فیصلہ کر لیا نا اس کے بعد اللہ پر توکل کریں اللہ تعالیٰ ان کی چالیں انہی پر الٹ دے گا نصری وہی ہے اللہ جس نے آپ کی مدد کی اپنی طرف سے فرشتوں کے ذریعے وبل اور مومنین کی جماعت کے ذریعے یہ ہے جی وظہری اسباب وہ آپ کو اکثر غالی لوگ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں اور جی مولا علی گروت حضور نے بھی مدد منگی جی از کیوں نے یا مدد کہیے خدا نہ ہے یار کیا آپ کمپیرزن کر رہے ہیں بھئی جب حضور نے حضرت علی کو بلایا تھا مدد کیا کیا حضور نے ان کی مدد کی ہے وہ تو قصبے خیبر میں جنگ میں آئے نہیں ہوئے تھے اشوبے چشم کی وجہ سے ان کی آنکھیں نہیں تھی کھل رہی ظالموں پہلے دیکھو مدد کس نے کی ہے حضور نے بلا کے لواب لگایا جس بندے کی آنکھیں نہ کھل رہی ہوں اس نے جا کے کیا لڑ رہے ہیں حضور نے بھی یہ مدد کیا سی او بھائی حضور نے بلا کے ڈیوٹی لگائی تھی یہ عالی مدد نہیں کہا تھا حضور نے بلایا تو بتایا ساب نے کہ وہ اشوب چشم کے مرض میں مبتلا ہے آپ نے بلاؤ اس حالت میں بھی بلاؤ اشوب چشم میں کیسے بندہ آنکھ کی تو تیزی تلوار میں چاہیے آپ کو آنکھ ہی نہیں ایک بندے کی کام کر رہی اس نے کیا لڑنا ہے جتنا مرضی بہادر ہو آنکھ نہ آپ کی کھل رہی ہو تو آپ کو تو کوئی بزدل بندہ بھی کاٹ کے رکھ دے گا حضور نے بلایا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا آبے دان لگایا آنکھیں اسی وقت ٹھیک ہوگی یہ موٹ زیادہ تھا ورنہ وائرل ڈیزیز ایک دم تو نہیں ٹھیک ہوتی وہ اپنا پورا کیورنگ پیریڈ تو لیتی ہے اور پھر اپنے مبارک ہاتھوں سے زیرہ باندھی اور پھر روانہ کیا اور کہا پہلے انہیں دعوت دینا اگر تیری وجہ سے ایک بندے نے بھی اسلام قبول کر لیا تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے تو نبیل اسلام نے ان کی مدد فرمائی ہاں اس کے بعد یقیناً حضرت علی نے حضور کا سپاہی بن کے مرہب کو قتل کیا ہے بہت بڑی اچیومنٹ ہے کوئی شک نہیں اس کے اندر لیکن وہ تو حضرت علی سامنے موجود تھے نا حضور نے حضرت حمزہ کو تو نہیں قبر سے نکال کے بلایا نہ یہ ہوا ہے کہ عہد کے موقع پر حضور شہدائے بدر کو قبروں سے زندہ کر کے لے آئے ساتھ یا خندق کے موقع پر شہدائے خندق کو زندہ کر کے اپنے ساتھ لے آئیں نفری تو تھوڑی تھی تو مردوں کو زندہ کرتے یار عبد القاضہ جلانی اگر کر سکتے تو نبیل اسلام نہیں کر سکتے تھے اللہ کے بندوں یہ ایک ہی واقعہ عزرتی صاحب نے مریم کے بارے میں بھی وہ بھی وقتی طور پہ صرف ان کے نبوت کے اعلان کے لئے وہ مردہ زندہ ہو کے کہتا تھا یہ اللہ کے نبی نال ہی مار جانا سر یہ ڈیوٹی پوری کرتا سر تو اللہ تعالیٰ ہمارا کہ اللہ نے تمہاری مدد کی ہے فرشتوں کے ذریعے اور مومنین کے ذریعے آپ کی مدد فرمائی یعنی مومنین مشکل کشاں ہے رسول اللہ کے اگر ان کے والا ترجمہ کیا جائے یہی ہے نا کہ اللہ نے مدد کی ہے اپنی طرف سے اور مومنین کے ذریعے آپ کی مدد فرمائی ہے تو مومنین کس کی مدد کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نبی السلام کی مدد کر رہے ہیں تو مشکل گشاہ کون ہوا نبی السلام یا مومنین نہیں میرے بھائی یہ ہے اسباب یہ وہ ہے کہ کہتے ہیں جی امی سے روٹی نہ مانگیں جب ہم کہتے ہیں یا مدد ثابت نہیں ہے کہتے ہیں جی امی سے بھی تو روٹی مانگتے ہیں بھئی امی تو سامنے موجود ہے یہاں پہ بھی جو حضور کے ساتھی سامنے موجود تھے وہ ظاہری اسباب تھے حضور کے ساتھ حواری تھے اے مند اللہ اگے بھی پڑھو قال کال الواری انسار اللہ بارہ بندے نے نہیں کہ مردے کمرہ تو نکلا ہے کیا ایسا ہم آپ کے ساتھ ہیں لے جاؤ جے کے جانا ہے سامان مثالیں دیتے ہیں سامنے اور زندوں کی اور ہمیں بتاتے ہیں یہ ان لوگوں کے بارے میں جو چودہ سو سال پہلے دنیا سے گزر گئے جی وہ زندہ نہیں وہ سرکار زندہ نے ادھر نہیں زندہ اللہ کی جنتوں میں اور یہ گال ہوئی نا اچھا ایک کوئی گالو ہی ہے تو پھر شہید کی بیوہ شہید کے مرنے کے بعد دوسری شادی کیوں کر لیتی ہے ایک گل ہوئی انہوں گاڑ تھلے ہاں نہیں وہ او زندگی اور ہوں ہاں بس ہوں سمجھ آ گی تو, تو اللہ تعالیٰ سنبھارا کہ ہم نے اے نبی آپ کی مدد اپنی طرف سے کی اور اہل ایمان کو آپ کی مدد کا ذریعہ بنایا اب اگلی آیت بھی اس سے جڑی ہوئی ہے لیکن انشاءاللہ ہم اس کو اگلی دفعہ ڈسکس کریں گے اس پہ تفصیلی گفتگو انشاءاللہ ہوگی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو حق بات میں نے کی ہمارے دلوں میں ناسک فرمائے اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے دھو ڈالے ہمیں مواف بھی فرما دے سب اللہ, الا انت وما اللہ المبین جزاکم الخیر